سکین تفلو على رسوله رسول بنی اسرائیل کی مزید نافرمانیوں کا بیان اس رکوع میں آ رہا ہے وَلَقَدْ موسل کتاب اور یقین ہم نے فرمانی علیہ السلام کو کتاب یعنی طورات آتا فرمائی ہی برسل اور ہم نے ان کے بعد مستقل پیدر پہ پی رسول بھیجے وہ آتی نمل یم البینات اور ہم نے مریم سلام العلی کے بیٹے عیسا علیہ سلاۃ السلام کو کھلی نشانی آتا فرمائی وہ تکبر تم تو کیا پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ آیا جو تمہارے جی نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا فریق ان کر تم ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وہ فریقن اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے بنی اسرائیل کی تاریخ گواہ ہے انہوں نے کئی انبیاء علی سلاد السلام کو شہید کیا ہے جب بھی رسول آتے تھے وہ بات لے گا جو ان کے جی پسند نہیں کرتے تھے جی دنیا کی محبت سے معمور ہو چکے تھے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی تھی تو حق کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی تھی تو کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا یا پیش نظر رہے کہ قرآن نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے رسول اور نبی کے الفاظ عام ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کبھی بھی رسول شہید نہیں ہوئے انبیاء شہید ہوئے نبی عام ہے رسول خاص ہے وہ نبی جنہیں کوئی نئی شریعت دے دی جائے یا نئی کتاب عطا کر دی جائے یا معین طور پر کسی قوم کی طرف بھیجیا جائے وہ رسول قرار پاتے ہیں رسول کا بھی قتل نہیں ہوئے انبیاء شہید ہوئے ہیں قرآن نے کہا ہے سور مجادلہ آیت امریکیس میں اللہ, أنا اللہ نے تیف فرما دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے تو انبیاء شہید ہوئے ہیں رسول کا بھی شہید نہیں ہوئے فَفَرِقًا كَذَّبْتُمْ تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وہ فریق ان اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے یہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ امبیا کو بھی انہوں نے شہید کیا غل اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پرنے میں ہیں مراد ہے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں اے مسلمان تم جو کچھ بھی چاہو پیش کر دو ہمارے سامنے ہم باز نہیں آئیں گے ہم حقی مخالفت سے باز نہیں آئیں گے تمہاری دعوت کو قطعا قبول نہیں کریں گے اللہ نہ بلکہ ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے لانت فرمائی یؤمنون بس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں بات یہ نہیں کہ یہ کسی حق کے راستے پر گامزن ہو چکے ہیں نہیں ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کی اس نافرمانی و کفر کی روش کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت فرما دی ہے اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مسلمانوں کو تو توقع تھی ان یہود کے علماء سے خاص طور پر اور عام یہودیوں سے بھی آیت سیونٹی میں ذکر آ چکا ہے کہ شاید یہ قبول کر لیں گے لیکن انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمارے دل تو بڑے پردے میں بڑے محفوظ ہیں ہم تمہاری بات کو مسلمانوں بالکل نہیں مانیں گے اللہ کا تفسرہ یہ ہے کہ بات یہ کہ انہوں نے ہر دھرمی کی وجہ سے حسد کی وجہ سے حق کا انکار کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی لانت میں گرفتار ہو گئے لانت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور اب یہ ایمان نہیں لائیں گے جا کتاب من عند اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی یعنی قرآن مصدق الما ماہم جو کہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس یعنی تورات یہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا ماننے سے ہی انکار کر دیا حالانکہ ان کی ایک کا بیان اگلے الفاظ میں آ رہا ہے وہ کان قبل کفر اور وہ اس سے پہلے کفار کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے فلما ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ بس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا فلانۃ بس اللہ کی لانت ہے کفر کرنے والوں پر پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہود کے تین قبیلے مدینے میں آباد تھے کبھی مشکی سے کفار سے ان کی جنگیں بھی ہو جایا کرتی تھی تو یہ کہتے تھے اس وقت کفار کو کہ ابھی تو تم ہم سے لڑ رہے ہو لیکن جب وقت کا آخری رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کے کتابوں میں تھیں تو پھر ہم تمہارے خلاف ان کی قیادت میں جنگ کریں اور تمہیں شکست دے دیں گے اس بات کی وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ وہ آخری رسول آ جائیں اور ان کی سرپرستی میں ہم ان کے خلاف قتال کریں انہی بشارات کی وجہ سے یہود کے یہ قبیلے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے تو گوئے انتظار میں تھے کہ آخری رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی دعوت قبول کر گئے ان کو کے خلاف جنگ کریں لیکن جب اللہ کے رسول آئے یہ قرآن بھی گیا جس سے وہ پہچانتے تھے فَكَفَرُ بِهِ تو انہوں نے انکار کیا فلانت اللہ تو لانت و اللہ کی کفر کرنے والوں پر بھی سمجھتا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے فروبی ماں انصل اللہ کہ انہوں نے اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل فرمایا زد کی وجہ سے حسد ان میں پیدا ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں نبوت برسوں سے چلی آ رہی تھی وہ اب بنی اسماعیل کو کیوں دے دی گئی ہے اس زد کی وجہ سے اس حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا اور اپنے لیے گویا کے جہنم کے عذاب کا فیصلہ کر لیا اللہ صبیم کہ انہوں نے اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل فرمایا اس زد کی وجہ سے کہ اللہ نازل فرماتا اپنے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے اللہ نے جب تک چاہا نبوت بنی اسرائیل کو عطا کی گئی لیکن اب اللہ نے چاہا کہ نبوت بنی اسماعیل کو دے دی جائے اللہ جو چاہے فیصلہ کرے لیکن اس پر انہیں حسد ہو گیا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا صباء بغضب على غضب تو وہ غضب پر غضب کا مالائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کر کے وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے وللكافرین عذاب مهین اور کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قالوا وہ کہتے ہیں بیما ام ذلا علیہ بیا فرون بیما ور ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے انہوں نے یعنی یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کیا وہ کہتے تھے جو ہمارے لیے مصیبت ایمان لائیں گے اور باقی ہر وہی کا انکار کریں گے یہ ہٹ دھرمی یہ تنگ نظری انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے جب ہم پڑھ چکے ہیں سورت البقرہ کے بالکل آغاز میں متقین کی صفات کے بیان میں اے نبی صلی اللہ نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے لیکن ان کی تک نظری کا یہاں پر بیان ہے کہ جو ہمیں دیا گیا اس پر تو ہمارا ایمان ہے اس کے علاوہ ہم انکار کرتے ہیں وہ حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس آیا ہے یعنی قرآن اور کی تصدیق کرتا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ فلیم کہ تم اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ان کن تمین اگر تم ایمان لانے والے ہو مراد یہ ہے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اتنے ہی پکے ہو تو بتاؤ کہ پچھلے امبیا کو تم نے شہید کیوں کیا بات یہ کہ تم ہر دھرمی پر آ چکے ہو پہلے بھی تمہارے دل ہر دھرمی پر آ گئے تھے تو تمہاری روش یہی ہو گئی ہے کہ تم حق قبول کرنا نہیں چاہتے اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے ہو وَلَقَدْ جَاكُم مُوسَى <بِالْبَيِّنَات> اور موس علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے متخد تم اسلام امباد ہی پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو محبود بنا لیا وان تم اور تم ہو ہی ظلم کرنے والے وعید اخد نامی فا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا فو اور ہم نے تمہارے اوپر کوہی تور کو بلند کیا یہ باتیں آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں خلو ما جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور سنو اور رات کرو اللہ کے کی, کی قالو انہوں نے کہا و ہم نے سنا اور فرمانی کی و اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بسا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے گزشتہ نشاستوں میں بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ موسی علیہ السلام کو ای پر گئے تھے اللہ سے کلام لینے کے لیے ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا جس کی تفسیر انشاءاللہ مکی صورتوں میں ہمارے سامنے آ جائے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما مرکم بھی ایمان کمن کن مومن کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو ایمان کے ساتھ شرک اور کفر کی حرکتیں ایمان کا دعویٰ بھی ہو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی ہو اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پوجا پاٹ یہ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تمہیں اس قسم کی دعوتیں دے رہا ہے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کس بات سے معلوم ہوگا کہ واقعات بندہ اللہ کی محبت سے سرشار ہے اس کو اگلی آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور اگین ایک اور یونیورسل ٹروت آ رہا ہے ایک کائناتی حقیقت ہے جو اس مقام پر بیان کی گئی ہے جس میں ہماری لغور فکر کا بہت سا سامان موجود ہے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے ان کاند مدار الآخرت اللہ اگر تمہارے لیے آخرت گھر اللہ کے پاس من دون الناس تمام دیگر لوگوں کے مقابلے میں فتح بس تم موت کی تمنا کرو ان تم سوادین اگر تم سچے ہو یہ ہے لٹمس ٹیسٹ اللہ کی محبت کا اس لیے کہ اللہ کی ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے تو کیا موت کے لیے تیار ہو آج اگر موت آ جائے تو اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار ہو کیا تمنا کر سکتے ہو رائے نہ ہو موت کی اگر اللہ سے محبت ہوگی تو بندہ تیار رہے گا موت کے لیے لیکن جس کے دل میں چور ہوگا جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوگا اللہ کی نافرمانی فرمانی کر رہا ہوگا وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا چنانچہ فرمایا ولئی تمنا ہوا بدم بدمت وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کے سبب کہ جو ان کے ہاتھوں نے امال آگے بھیجے ہیں ان کے کرتوت ایسے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے حضور پیشی کے لیے تیار نہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اللہ علیم بالظالمین اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں رائٹ ناؤ اگر اسی وقت ہمیں موت آ جائے تو کیا اللہ کے حضور پیشی کے لیے حاضری کے لیے محاسمے کے لیے ہم تیار ہیں اللہ ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے اور آخرت کے محاسمے کا یقین عطا فرمائے اور آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں عمل کی اصلاح کی توفی عطا فرمائے اسی کہ بندہ اگر موت کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں اللہ کی محبت موجود نہیں یہ یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا موت کی تمنا کر سکتے ہو اگلی آیت میں بتایا گیا کبھی بھی نہیں کریں گے فرمایا و لتا جی دن سے اور یقیناً تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور مشرقی ان سے بھی زیادہ جنہوں نے کیا ان سے بھی زیادہ یو دو آحدم لو الف الفسنا ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ ہزار برس کی عمر پا لے کیونکہ امال تو کچھ ہے نہیں اللہ کے سامنے پیشی کے لیے تیار نہیں اس لیے چاہتے کہ زندگی طویل ہو جائے موت ہمیں نہ آئے اب آگے اللہ کا تبصرہ ہے وہ ہوا بے مزاحد ہی مر اور اتنی عمر دے دیا جانا انہیں عذاب سے دور کرنے والا نہیں ہے اتنی طویل عمر مل بھی جائے ہزار برس کی بھی تب بھی وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے بصیرٌ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یہ تین آیات آیت نمبر نائنٹی فور نائنٹی فائیو اور نائنٹی سکس لٹمس ٹیسٹ اللہ کی محبت کا بیان ہو گیا یہی مضمون پھر آیا قرآن حکیم میں سورت الجمعہ آیت نمبر چھ سات اور آٹھ میں اس کے بعد بار بار شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے حسد کا بیان اور ان کی دیگر نافرمانیوں کا مزید بیان آ رہا ہے۔ قل من کان ادو للजिब्रीला اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کوئی جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہو فإنه نزلہ على قلبک تو بیشک جبریل امین نے یہ کلام یعنی قران آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے باذن اللہ اللہ کے اذن سے مصدق لما بين يدي یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی تورات رات اور یہ ہدایت ہے وہ بشرین اور ایمان لانے والوں کے لیے بشارت ہے پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے حسد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ان سے غلطی ہوئی ان کو وہی لے کر آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں یہ چلے گئے بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ اس بے باقی مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کو دشمن ہو تو وہ سن لے کہ جبرائیل نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے اس کے بعد اللہ کا مزید افسرا منکان آدولہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائل کا علیہ السلام فی الد اللہ ادب تو بے شک اللہ کفر کرنے والوں کا دشمن ہے یہ بڑی اہم بات ہے جس مقام پر آئی اللہ اللہ کے فرشتے اللہ کی کتابیں یہ سب ایک آرگینک ہول ہے تمام فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا کسی ایک فرشتے کا انکار کسی ایک فرشتے سے دشمنی اللہ کا انکار اللہ سے دشمنی اسی طرح اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار ہے جس کی بنیاد پر اللہ رسولوں کو منتخب فرماتے اور گویا ایک رسول کا انکار اللہ کے تمام رسولوں کا انکار ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے اسی طرح دین کے کسی ایک حکم کا انکار اللہ کی اتھارٹی کا انکار ہے گویا تمام احکامات کے انکار کے مترادف تو فرمایا جو کوئی بھی اللہ کا اللہ کے فرشتوں کا اللہ کے رسولوں کا اور خاص طور پر فرمایا جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کا دشمن ہو فی ان اللہ عدو تو بے شک اللہ تمام کفر کرنے والوں کا دشمن ہے ولاقایاتینات اور یقین صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح نشانی نازل کی وما یت فروبی فاسکون اور ان کا انکار تو صرف نا فرمان ہی کرتے ہیں اب مزید ان کی نافرمانیوں کا بیان آ رہا ہے اب اکل آد نو فریقم تو کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کے ایک فریق نے اسے توڑ ڈالا یہ تو ہے ہی ایفائے عہد کی خلاف ورزی کرنے والے وعدے کو توڑ دینے والے بل اکثر لا بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے ورما جا رسول من عند اللہ اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم مصدق امام آحم اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس فریق من فریقین اوت الکتاب تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو ڈال دیا اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو ڈال دیا اپنی پیٹ کے پیچھے کا اندم لا لبون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں یہ بنی اسرائیل کے علماء کا بھی بیان اور دیگر لوگوں کا بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں قرآن بڑا کتاب سے لے کر آئے ہیں ان کی کتابوں میں بشارات موجود ہیں لیکن انہوں نے اسے فراموش کر دیا اور بھلا دیا اور اللہ کی کتاب جو ان کے پاس بھی تھی ان کے حوالے سے رویہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا یہ ذکر تو قرآن کر رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے لیکن آج یہ روش مسلمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیقی شریف میں یا حل قرآن اے قرآن والو لوسد القرآن قرآن کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈال دینا تکیہ نہ بنا لینا تکیہ پیٹ کے پیچھے ہوتا ہے یا ٹیک لگا کر انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا جو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے بنی اسرائیل کے طرح آج امت نے بھی قرآن کو پسے سے ڈال دیا آج لوگوں کے پاس اخبارات کے مطالعے کے لیے وقت ہے میگزینس پڑھنے کے لیے ٹائم ہے انٹرنیٹ پر سرفنگ کے لیے وقت موجود ہے ای میلس چیک کرنے کے لیے وقت موجود ہے دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت موجود ہے لیکن اللہ کے کتاب آج اس کو بند کر دیا گیا اس کو کھولنے کے لیے لوگ تیار نہیں یہ آج ہماری رویش جو برسوں پہلے صدیوں پہلے بنی اسرائیل کی تھی کتاب اللہ ہند اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا لا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور اس سے آگے بڑھ کے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب امت زوال کا شکار ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ہوئے تو کتاب کو تو فراموش کر دیا جاتا ہے حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے اور لوگ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں خرافات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فضولیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے وہ تباو مہاتت الشیاتی والا ملک اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاتی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ کے دور میں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاتین سے مراد جنہ آدمی ہیں جو جادو ٹونے کا عمل کرتے تھے اور انسانوں کو بھی اکساتے تھے تو وہ نافرمان بنی اسرائیل کے جنہوں نے اللہ کے کتاب کو پسے سے پش ڈال دیا اب وہ شیاتین کی پیروی کرتے تھے جو لوگوں کو جادو اور دیگر فضولیات سکھایا کرتے تھے ماں کفرا سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ولا کن شیاتی لیکن شیاتی نے کفر کیا السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے یہ بات بھی نوٹ فرما لیجیے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے آج بھی ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی چیزیں مل جاتی جس میں نقش سلیمانی بھی شامل اس دور میں بھی جو نافرمان لوگ تھے جادو ٹونے کو سلیمان علیہ السلام کے ذرا منصوب کرتے تھے معاد اللہ اللہ نے نفی فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاتی تھے جو کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جادو کرنا شریعت کے مطابق کفر ہے حرام ہے منع کیا گیا ہے اس امت جو کہ بنی اسرائیل کی امت تھی سابقہ ذرا اس کی پستی کا اندازہ لگائیے اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا شیاتین کی پیروی کرنے لگ گئے اور جادو ٹونے میں مبتلا ہو گئے جب حقیقت یعنی کتاب الہی کو فراموش کر دیا جائے تو مت اس پستی پر پہنچتی ہے کہ وہ خرافات اور جادو ٹونے کا شکار ہو جاتی جو کہ کفر ہے مزید سرمایہ و ماہ امزلہ بھی بابلا ہاروت و اور جو کچھ بابل یہ عراق کا پرانا نام ہے اور جو کچھ بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش فرمائی اور دو فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا وہ جب قوم ایک غلط رخ پر چلنا شروع کر دے تو آزمائش بھی اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی کی جاتی یہ فرشتے انسانی شکل و صورت میں آتے تھے مختلف باتیں سکھاتے تھے لیکن ان لوگوں نے اگر ان فرشتوں سے کچھ سیکھا بھی تو وہ کہ جس کے ذریعے سے گھر کے نظام کو برباد کیا جاتا ہے وما نمن حتہ یقلا اور وہ دونوں فرشتے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے یا تک کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے ان نمان بے شک ہم تو آزمائش ہیں ہمارے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی فلاں تکفر فرس کو نہ کرنا لیکن اب ان کی پستی سماعت فرمائیے فیتون بین المر تو وہ سیکھتے ان دونوں فرشتوں سے وہ کچھ جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے یہ ہے پستی کی انتہا کہ اگر کو سیکھا بھی تو وہ کہ کیسے گھر کے نظام کو برباد کیا جائے کیسے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے آج بھی مغرب کی دجالی تہذیب کا حملہ فیملی اسٹرکچر پر ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالو بے حیائی کو عام کر کے فرحشی کو عام کر کے یہ شیطانی ایجنڈا ہے جس کو آج مغرب کی دجالی تہذیب جو کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات سے دور ہے عام کر رہی ہے یہ شیطانی ایجنڈا ہے کہ گھر کے نظام کو برباد کر دیا جائے چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے اس کے ایجنٹس آ, آ کر اپنی کاروائیاں بیان کرتے ہیں شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ایک اس کا ایجنٹ آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتے ہیں تم میرے واقع جانشین ہو تم نے میری جانشینی کا حق ادا کیا تو آج دا تہذیب جو مغرب کی تہذیب پوری دنیا پر بلا شبہ اس کے اثرات ہیں وہ انسانیت کے اس فیملی اسٹرکچر کو جو کہ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور یہ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل ہے اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس شیطانی کاموں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے لیکن غور فرمائیے یہ بنی اسرائیل کی امت جو حامل کتاب تھی اللہ کے دین کی ذمہ دار تھی جو اس کو عام کرے اور انسانیت کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرے جب پستی پر یہ قوم آئی تو کتاب کو بھی پس سے ڈال دیا اور انتہا یہ ہوئی کہ جادو ٹونے کے پیچھے پڑے خورافات کے پیچھے پڑے اور پستی کی مزید انتہا یہ ہوئی کہ وہ دھے انہوں نے شروع کیے جس سے فیملی سسٹم کو برباد کیا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے حکم کل اختیار اللہ کا نقصان کا جیسے دوائی بھی اثر کرتی ہے اللہ کے حکم سے جادو بھی اثر کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے جادو کرنا کفر حرام ہے تاثیر اس کی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے مَا وَلَا اور وہ سیکھتے ہیں وہ جو نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ پہنچائے حالانکہ وہ جان چکے ہیں لمن آخرت من خلا کہ جس نے یہ خریدا یعنی جادو تو نہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وہ لبھی سما شروبی انف اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا لوکان کاش کے وہ جانتے دنیا کے پیچھے دیوانے ہوئے کتاب کو فراموش کیا دین کے تقاضوں کو فراموش کیا اب ان کے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ورو ان آمن اور اگر وہ ایمان لے آتے وہ تقو اور تقوا کی روش اختیار کرتے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے لما من عند اللہ خیر تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے لوکان کاش کے وہ جانتے ہوتے اس کے بعد تیرا رکو شروع ہو رہا ہے مزید ان کی کچھ نا کا بیان اور دین کے احکامات کے ضمن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے بڑی اہم بات بیان ہوئی ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو لکول لا راعنا راعنا مت کہو ہو وقول ام اور ام کہو وس اور توجہ سے سنو ولیل کا آفرین آداب علیم اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اب اصل میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہود کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں آ جایا کرتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے کوئی بات واضح نہیں ہو سکی تو کبھی صحابہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول توجہ فرمائیے ہمیں ہماری رعایت فرمائیے رائے ہماری رعایت فرمائیے بات کو دوبارہ دوہرا دیجیے اب یہ اس بات کو پکڑ لیا کرتے تھے یہود اور گستاخی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں راعینا کو وہ کھینچ کر پڑھتے تھے اور کہتے تھے راعینا جس کا ترجمہ اے ہمارے چرواہے معد اللہ اس طرح گستاخی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت کی کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو لاتقل رائنا مکئین مقول امد اور کہو کہ امدور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التفاط فرمائیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اہل ایمان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام پیش نظر رکھیں وہ لفظ بھی چھوڑ دو جس میں گستاخی کا شائبہ بھی آ سکتا ہے وکول اور کہو ام ضرور اور توجہ سے سن مرادے کے اٹینٹولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو دہرانے کے لیے درخواست کرنے کا موقع ہی نہ آئے اور اگر آ بھی جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ الفاظ استعمال کرو وَلِ اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک آداب ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ ہی کہ تم بہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل یہ حسد بنی اسرائیل کے یہود میں بھی تھا اور یہ حسد مشکین مکہ میں بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کیوں دے دی گئی یختص رحمت ہی میشاہ اور اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اب اس کے بعد ناسخ و منسوخ جو کہ قرآن حکیم تفسیر کے ضمن میں بہت بنیادی استلاحات ہیں اس کا بیان آ رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسحا کوئی آیت جسے ہم منصوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں نعت بی خیر منہا او مثلہا ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے جیسی ہی لے آتے ہیں علم تعلم کیا تم جانتے نہیں ان اللہ علا کلی شہین قدیر یہ بے شک اللہ ہر ہر شہ بر قدرت رکھنے والا ہے یہ ناسخ و منصوخ کی بحث ناسخ نئے آنے والے حکم کو کہتے ہیں منسوخ وہ حکم جو ناسخ کی وجہ سے ختم ہو جائے اسے منسوخ کہا جاتا ہے تو یہ بڑی اہم بحث ہے جو اس مقام پر قرآن نے بیان کی گزشتہ کتابوں میں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان کے مقابلے میں قرآن میں نئے احکامات آ گئے تو یہ ناسخ و منسوخ تورات اور قرآن میں بھی یہ گویا کہ پھر قرآن میں بھی کچھ احکامات آئے اور ان کے مقابلے میں اللہ نے فائنلی کچھ اور احکامات دیئے تو یہ ناسخ و منصور قرآن حکیم میں بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمارے کہ ہم کوئی آیت منصور کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں مراد ہے کہ ذہن صحیح محف کر دینا اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں سورة العالی آیت نمبر 6 اور 7 سنو قریوک فلا تنسا ہے نبی انقریم ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ سوائے کے جو اللہ چاہے اللہ چاہے تو ذہنوں سے حافظ اس کو محف کر سکتا ہے تو فرمائے گیا اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا حافظوں سے نکال دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ اس کے جیسی لے آتے ہیں اب یہود کا یہ سوال تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ نئے احکامات آ رہے ہیں اس کا پہلا جواب اور واحد جواب یہی ہے کہ اللہ اعلی کلی شیم قدید ہے حکیم ہے ہر ہر دور میں جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اللہ اس کی مناسبت سے احکامات عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت ہے وہ جو چاہے حکم دے تم بندے ہو تمہارا کام ماننا ہے اللہ جو چاہے حکم دے تو یہ ناسخ و منسوخ تورات گزشتہ کتابوں اور قران میں بھی ہیں اور ودن قران بھی ناسخ و منسوخ ہیں کہ پہلے ایک حکم دیا گیا جیسے وصیت کے حوالے سے احکامات پھر میراث کے احکامات قران میں آ گئے تو ایک حکم پہلے قران میں دیا گیا اور فائنلی ایک اور حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا جس سے پھر صرف کہیں گے جو کہ فائنل حکم سمجھا جائے گا علم تعالم کیا تم جانتے نہیں ان اللہ اللہ کل شعین قدیر کے بے شک اللہ ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے علم تعالم کیا تم جانتے نہیں وو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت وما دلّاہ ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار اللہ جو چائے حکم دے کلیت اختیار اس کا ہے حکیم ہے اس کا کوئی حکم کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہر دور کے اعتبار سے مناسب حال احکامات اللہ نے بندوں کو عطا فرمائے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو کماس موسا قبل جیسے کہ اس سے پہلے موسا علیہ السلام سے سوال کیا گیا مراد یہ کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی روش اختیار نہ کریں جو بے جا سوالات کیا کرتے تھے اور عمل سے فرار اختیار کیا کرتے تھے تو مسلمانوں کو اس حوالے سے تمبی کی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے مسلم شریف میں کہ پچھلی امتیں اپنے رسولوں سے اختلاف اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کی گئی اس سے ہمیں منع کیا گیا ومئی تبدیل ربیل ایمان اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے فقویل تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا بے جا سوالات جن کا ایمان عمل اور نجات سے تعلق نہ ہو وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں اس سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے يتبدل ایمان اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے فقر اللہ تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے اپنے دل کی حسد کی وجہ سے ممباد اما تبی نلحم الحق کو اس کے بعد کی ان پر حق واضح ہو گیا یہ ان کا حسد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب ایمان مسلمانوں سے بھی چھن جائے۔ اور مسلمانوں کو وہ کفر کی طرف لوٹا دے یہ ان کا حسد ہے جس کا اظہار ان کے اعمال سے ہو رہا ہے اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے فافو تم انہیں معاف کر دو وصفہو اور درگزر کرو حتا اتی اللہ بھی امر ہی. یاد یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے یہود کے قبائل مدینے میں آباد تھے یہ اندرونی مخالفت کرنے والے لوگ تھے مسلمانوں کو کہا کہ ابھی ان سے درگزر کرو یہ صورت البقرہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی ابھی بیرونی دشمن مشکین مکہ جسے بدر کا مار کا بھی پیش آنے والا ہے عہد کا مار کا بھی پیش آنے والا ہے تو اندرونی مخالفت کے مقابلے میں بیرونی مخالفت کو ختم کرنے کی کوشش کرو تو ابھی در گزر کرو یادہ تک کہ اللہ فیصلہ لے آئے ان کے خلاف بھی اقدام ہوگا اور ان کو بھی ختم کیا جائے گا امد اللہ کشین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے واقعی مسولا تو زکاء اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو کروا تقدی من خیر اور جو تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے عند اللہ اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے ان اللہ تاون بصیر بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله